تم فرماؤ مجھے تو یہی وہی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا ناؤ مگر ایک اللہ تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو